الفیل سورت الفیل مکی ہے اس میں پانچ آیتیں اور ایک رکو ہے نام پہلی آیت میں لفظ الفیل آیا ہے یہی اس صورت کا نام رکھ دیا گیا ہے زمانۂ نزول یہ سورت تمام کے نزدیک مکی ہے ابن مردبہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ علم ترقی فعال ربو بی اصحاب الفیل مکہ میں نازل ہوئی تھی